آج اس پروگرام میں ہم اپنے سننے والوں کی ملاقات فلم اسٹار زیبا سے کرا رہے ہیں فلم اسٹار زیبا جن کا اصلی نام شاہین ہے، امبالے میں پیدا ہوئی تین سال کی عمر میں وہ پاکستان آ اور یہیں تعلیم پائی ان کی پہلی فلم چراغ چلتا رہا تھی اس فلم میں کامیاب اداکاری کے بعد ان کو بہت سے فلموں کے معاہدے مل گئے جن میں گھرانا باجی سمیرا نائٹ کلب اور ایسا بھی ہوتا ہے قابل ذکر ہیں فلم سٹار زیبا کی جو فلمیں انخریب ریلیز ہونے والی ہیں وہیں جب سے دیکھا ہے تمہیں اور دلی نے تجھے مان لیا اس امسلیم فلم سٹار زیبا سے آپ کی ملاقات کرائیں گے میں زیبا آپ نے سنا؟ یہ ہمارے اینانسر صاحب نے اتنی فلمیں گنوا دیئی ہیں جو جن میں آپ نے پارٹ کیا ہے جی اس پر مجھے آپ سے یہ دریافت کرنا تھا کہ پہلی فلم کے بعد سے اب تک پہلی فلم آپ کی وہ فلم چراغ جلتا رہا تھی جی تو اس فلم کے بعد سے اب تک جتنی بھی فلموں میں آپ نے کام کیا ہے جی ان کو دیکھتے ہوئے آپ کچھ یہ محسوس کرتی ہیں کہ آپ کے فن میں ترقی ہو گئی ہے سلیم صاحب میں نے کتنی ترقی کی ہے یہ تو آپ فلم دیکھنے والوں سے پوچھیے ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انسان کسی بھی لائن میں ہو تو رفتہ رفتہ تجربہ اور مشق کے ساتھ کچھ نہ کچھ ترقی کر ہی لیتا ہے ہاں یہ تو ہے اب آپ میری فلم ایسا بھی ہوتا ہے دیکھیے گا کون سی فلم ایسا بھی ہوتا ہے آپ دکھائیے گا تو ہم دیکھیں <laughs> <laughs> ایسا بھی ہوتا ہے دیکھیے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میں نے اس فلم میں ویسا ہی رول کیا ہے جیسا میں نے اپنی پہلی فلم میں کیا تھا فلم چراغ جلتا جی ہاں جی ہاں جی <laughs> <laughs> اور میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے کافی اچھا کام کیا ہے <laughs> یعنی کافی ترقی کر لی ہے ہاں اس کا لیب مطلب یہی ہوا اور فلم دل نے تجھے مان لیا میں, میں نے جتنی محنت سے کام کیا ہے اس کی داد مجھے میرے دل نے دے دی ہے <laughs> <laughs> <laughs> یعنی اس سے بھی آپ کی ترقی کا اندازہ ہو سکتا ہے آپ یہ کہنا چاہتی ہیں اچھا مرزے ایک ہی وقت میں کئی قسم کی فلموں میں آپ کام کرتی ہیں کسی میں آپ کا رول ٹراجیک ہوتا ہے کسی میں کامیڈی رول ہوتا ہے ये ये کسی میں سوبر ہوتا ہے یعنی مختلف قسموں کے رول کرتی ہیں اور ایک ہی وقت میں بہت ساری فلموں کی شوٹنگز بھی ہوتی ہیں آپ کی آج ٹریجڈی کی ہے کل کامیڈی کی ہے کی ہے بعض دن ایسا ہوتا ہے کہ کامیڈی بھی ہے ٹریجڈی بھی تو اپنے موڈ کو کس طرح قائم رکھتی ہیں آپ یہی تو ہمارا فن ہے یہاں ایک اچھے آرٹسٹ کی پہچان ہوتی ہے اگر ٹریجڈی رول کرنے کے فوراً بعد ہمیں کامیڈی رولنا پڑے تو ہم اتنا ہی اچھا کرتے ہیں فن کے لیے موڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اچھا یہ بتائیے اس وقت آپ کا موڈ کس قسم کا ہے موڈ تو میرا ہیپی ہے ہیپی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ریکارڈ سننا آپ پسند کیجیے گا جی ہاں کیوں نہیں کس قسم کی موڈ کا ٹریجڈی موڈ کا تو بتائیے آپ ہی میں ریکارڈ لگا دوں گا وہ سنوا دیجئے اس بے وفا کا شہر ہے سنوا دیجیے کیا مطلب یہ دیکھیے دو ڈبے ہمارے پاس رکھے ایک یہ ریکارڈز کا ہے اور ایک یہ دیکھیے کتنا خوبصورت سا ہے جی جی یہ جی میں آپ کو بعد میں دوں گا پہلے ریکارڈ سنیے me yeah. یہ ہمیں ریکارڈ کا بہت بہت شکریہ سلیم صاحب مس زیبر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فلمیں زیادہ تر معیاری نہیں ہوتی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے سلیم صاحب یہ تو آپ کا اور دیکھنے والوں کا خیال غلط نہیں میرا خیال نہیں ہے یہ کہہ ہیں کہ دیکھنے والوں کا خیال ہے چلیے دیکھنے والوں کا خیال غلط ہے اس لیے کہ جن بیرونی فلموں کا مقابلہ وہ پاکستانی فلموں سے کرتے ہیں ان ملکوں میں اگر چار سو فلمیں ایک سال میں بنتی ہیں تو ان میں سے چند ایک معیاری کہی جا سکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشکل سے چار فیصدیں یا فلمیں کامیاب کہی اس کے برعکس ہمارے پاکستان میں تیس یا چالیس فلمیں ایک میں بنتی اور ان میں سے یقینی کئی فلمیں बहुत ही اچھی اور معیاری ہوتی ہیں مطلب یہ کہ پاکستانی فلموں کا اوسط بیرونی ممالک کی اچھی فلموں کے اوسط سے بہتر ہے हुँ. تو آپ ہی بتائیے کہ زیادہ معیاری فلمیں پاکستان کی ہوئی یا کہ بیرونی ممالک کی آپ نے جو حساب کتاب بتایا ہے میرا پھیل اس حساب کتاب کے بنا پر دیکھا جائے تو پاکستان کی فلمیں زیادہ بہتر ہوئی جی میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی وقت کچھ ہے ایک ریکارڈ اور بتائیے लीजिए یہ ریکارڈ سنوا دیجیے یہ مجھ پہ پکچرائز ہوا ہے یہ لیجیے کیسا ہے یہ جہاں یہ تو کوئی بات نہیں کہ کچھ اس کے برعکس فرمائش کیجیے تاکہ ہم وہ پوری کریں یعنی کو ہیپی سانگ بتائیے ہیپی سانگ وہ سنوا دیجیے یہ نخرے کیا بات ہے میں سے کر لیے بہرحال یہ لیجئے یہ ریکارڈ حاضر ہے یہ نفت ہے یہ فلف کاش ہے جپ रहना घूटों से कुछ न कहना तन के बैठ जाना यू कन के बैठ जाना गुस्सा है या अदा है गुस्सा है या अदा है शोखी भैया है जला آئی, ہم ن دیتے ہیں ایسے نہ تم مکڑتے کبھی ہم ن دیتے ایسے نہ تم مکڑتے آئی ن دیتی تو آئی نہ دیتی ہے تو ریکارڈ کا بھی بہت بہت شکریہ اس ریکارڈ کا تو شکریہ آپ نے ادا کیا اور میں نے وصول کیا اب یہ ایک تحفہ ہے بنانے والوں کی جانب سے اسے آپ وصول کیجیے اور شکریہ کا موقع ادا کیجیے اس میں کیا ہے سلیم صاحب اس میں زیبا ان کے کچھ بلبس ہیں مختلف قسم کے جی آپ انہیں استعمال کیجیے گا تو بہت پسند کریں گے بہت بہت شکریہ ہائیسنس بلب بنانے والوں کا اور آپ کا <laughs> میرا تو خیر <laughs> نہیں ادا کیجیے اس لیے کہ یہ تحفہ میری جانب سے نہیں ہے بلکہ ہائی سنز پل بنانے والوں کی جانب سے اچھا مرزبہ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ تشریف لے جائیے گا اجازت دیجیے بہت بہتر خدا حافظ خدا حافظ